فنتا کا حتیہ ادارہ کی وافص سفین خارا کہا صبح دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس کو پھاڑ دیا قالت ت اس نے کہا خرکتا ہے کیا تو نے اس کو پھاڑ دیا ہے لتوغری کا اہلا ہے تاکہ تو اس کے سواروں کو غرق کر دے لقد جئت جشی امرا یقیناً تو ایک بڑے کام کو آیا ہے قالا کہا علا مقل کیا میں نے نہیں کہا تھا ان قلم تستطیع معیص صبرا یقینا تو میرے ساتھ صبر کی ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتا قالا اس نے کہا لا تو آخر نہیں بیمان ہسی تو, تو میرا مواخذہ نہ کر اس وجہ سے جو میں بھول گیا ولا تو من نہیں عمری اور نہ تو مجھ کو ڈال میرے کام میرے کام میں میرے معاملے کے بارے میں کسی تنگی میں بچے کو فقاتا لہو تو اس نے اسے قتل کر دیا کالا کہا کہ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کیا ہے بغیر کسی جان کے لقد جئت شیئن نکرا یقیناً تو آیا ہے یا تو لایا ہے ایک ناپسندیدہ کام کو یا تو آیا ہے ایک ناپسندیدہ کام یعنی ناپسندیدہ کام تو نے کیا ہے برا کام قالا کہا لما قل لکا کہ میں نے تجھ کو نہیں کہا تھا انکلن تستطیع معی صبر کہ تُو میرے ساتھ صبر کی ہرگز طاقت نہیں رکھتا قالا کہا ان سألتک عن شئیم بعدہا اگر میں تجھ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد فلا تُو صاحب نہیں تو تُو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا حد بلکرا یقیناً تو میری طرف سے عذر کو پہنچا ہے فنتا کا پسب دونوں چلے حتیہ ادا اتیا اہلا کریتن حتیہ کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے استطعاما اہلہ ان دونوں نے ان سے کھانا طلب کیا بستی والوں سے فَأَبَوْ فا أَن يُبَيِّفُوهُمَا تُن دونوں انہوں لوگ انکار کر دیا ان دونوں کی زیافت کرنے سے فَوَاجَدَا فِي هَاجِدَارَ يُرِيدُ أَن يُن قَبَّ فَآقَامَهُ تو دونوں نے پایا اس میں ایک دیوار کو جو کہ گر رہی تھی گر گرنا ہی چاہتی تھی تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا قالا ہی اجرا. اگر تو, چاہتا تو اس پر اجرت لے لیتا میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے کا ہی عن میں تجھ کو ان باتوں کی تعویل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہ کر سکا سمندر میں کام کرتے تھے عارتہ تو میں نے اس کو ایب دار کرنے کا ارادہ کیا وکان اوارقصبہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین لیتا تھا ایک رات میں آتا ہے یہ عقل وک اللہ سفینت سالحاطن قصبہ یعنی وہ کشتی جو صحیح سلامت ہو اسے وہ اپنے قبضے میں کر لیتا تھا تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسکین کہا ہے ان کا اپنا ذاتی کاروبار ہے کشتی ہے چلا رہے ہیں اپنا ذاتی کاروبار ہے اور ایک کشتی کے مالک ہیں اور یہ کشتی بھی کوئی معمولی کی کی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو مسکین کہا ہے تو مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جس کا ذریعہ آمدن ہو کوئی نہ کوئی چاہے اس کا اپنا کاروبار ہو چاہے ملازمت ہو چاہے وہ کسی گاڑی کا بھی مالک ہو یہ سائیکل موٹر سائیکل وغیرہ یہ اس کی ضرورت کی جو گاڑی ہے یا اس یعنی کہ اس طرح وہ کچھ لوگ رکشا وغیرہ چلاتے ہیں اس کے باوجود اگر اس کے جو بنیادی ضرورتیں ہیں یعنی کہ لباس ہاں یعنی کہ اس کی جو ذریعہ آمدن ہے اس سے اس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو لباس خوراک اور رہائش مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کا آج کے دور میں پندرہ ہزار پی بھی اگر مثلا تنخواہ ہے کسی کی اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تین چار ہزار کرایہ دے کے اور بجلی سوئی گیس کا بل دے کے تو اس کا تو گزارا بہت مشکل ہے. اگرچہ اس نے اپنے کام پہ آنے جانے کے لیے مثلا موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے سائیکل رکھی ہوئی ہے تو یہ آدمی مسکین کے زمرے میں شمار ہوگا کہ جو اس کی بنیادی ضروریات ہے فضول خرچی کیے بغیر اس کی خوراک اس کی رہائش اور اس کے لباس کا جو خرچ ہے وہ اس کی ذاتی آمدن پورا نہیں کرتی وہ مسکین ہے اور اس کے اوپر صدقہ زکوٰۃ جائز ہوتا ہے لوگ او سر او سر لوگ نہیں کرائے پر رہتے ہیں لیکن افسر افسر لوگ جو کرائے پہ رہتے ہیں تو ان کی تنخواہیں بھی افسروں والی ہوتی ہیں اور وہ خرچے بھی بہت زیادہ فضول کرتے ہیں کیا فضول خرچی کیے بغیر یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا کرایہ کے مقابل میں ایک آدمی کا اپنا ذاتی مکان ہے مطلب ذاتی مکان ہے اس کے ساتھ آٹھ بچے ہیں وہ بھی دس پندرہ ہزار میں گزارا کرنا اس کے لیے مشکل ہے آج کل تو سات آٹھ گھر کے افراد ہوں تو ایک دن کا جو وہ ہنڈیا وہی سو روپئے میں نہیں پکتی تو یہ سبزی سستی ہے نا تو نال پکنا رکھ دے روٹی پکا اشارہ کر کے چلو ٹھیک ہے وعمل غلام فقان فقشین و کفرا اور جو وہ بچہ تھا اس کے والدین مومن تھے تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو ڈال دے گا تغیان و سرکشی اور کفر میں فَأَرَضْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمَةً تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان دونوں کا رب اس بچے سے بہتر عطا کرے زکاةً پاکیزگی میں وَأَقْرَبَ رُحْمَةً اور جو صلح رحمی میں زیادہ قریب ہو یا رحمت کے اعتبار سے شقت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو <تصفح> <تصفح> تو اسے معلوم ہوتا کہ اولاد یہ والدین کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے بصاوات وہ عمل دیوار تھا کان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکانا تحته کنز لهما اور جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی شہر میں اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا وکانا ابوهما صالحا اور ان دونوں کے کا جو باپ تھا وہ نیک تھا فاراد ربک ان یبلغ اشدہما و یستخرجا کنزہما تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں رحمت رب یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے وما عن اور میں نے اس کو اپنے مرضی سے نہیں کیا غال کا طویل علیہ سوارا یہ اس چیز کی حقیقت ہے جس پر تو صبر کی طاقت نہ رکھ سکا تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین والدین اگر یعنی کہ کسی بھی اعتبار سے معزز ہیں تو اولاد ان کی اگرچہ اس قابل نہیں پھر بھی ان کی عزت کرنی چاہیے اب ان دو بچوں نے پتہ نہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا بچے ہیں صرف ان کا لحاظ رکھا گیا اس وجہ سے کہ کان ابو صالحہ باپ ان کا نیک تھا یعنی باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان بچوں کے اوپر خصوصی رحمت اور شفقت اور پھر طرح سے یہ بھی پتہ چل گیا ما فا الطح ان میں نے اپنی مردی سے یہ سارے کام نہیں کیے اور یہ کہا ہے رب لو کا اشدہ ہما ویستا خریجات یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ جوان ہو جائیں اور جوان ہونے کے بعد اپنا خزانہ نکال لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خادر علیہ السلام نبی تھے اللہ تعالی کے حکم سے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں اور اللہ کا حکم انبیاء کے پاس پہنچتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ ولی تھے بڑی پہنچی ہوئی سرکار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہری علوم تھے ان کے پاس باطنی علوم تھے یہ جی وہ غریب قسم کی تقسیم بنا لیتے تو یہ اللہ تعالی کے حکم سے اللہ کی ولی سے یہ کر رہے ہیں سارا کچھ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْدِ الْقَرْنَيْنِ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذُلْقَرْنَيْنِ کے بارے میں قُلْ کہہ دیجئے اَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْ هُذِكْرَا میں انقریب تمہیں اس کا کچھ ذکر ضرور پڑھ کر سناؤں گا اقتدار دیا اور غروب ہونے کے مقام پر پہنچا واجد تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک دل دل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے بابا جدہ اندہ اور اس کے پاس نے قوم پائی کھلنا ہم نے کہا یاد القرن اما انت بابا اما انترا ہم نے کہا ایز القرن چاہے تو تو عذاب دے سزا دے اور چاہے تو ان سے تو کوئی خراج لے لے یا ان سے نیک سلوک اختیار کر نیکی کر لے کالا کہا امام ظالما پر جس نے آپ بہت برا عذاب وہ امامن امن اب املا صالح اور جو ایمان لے آیا اور اس نے نیک اعمال کیے فلاح جزا انسنا تو اس کے لیے جزا کے اعتبار سے اچھائی ہے بھلائی ہے لَهُ مِنْ امْرِنَا اور ہم اس کے لیے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے تو سورج غروب ہوتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ سورج چال سو چال لگا رہتا ہے اور وہ غروب نہیں ہوتا سورج غروب ہوتا ہے اور اس, اس کا مستقر اللہ کے عرش کی نیچے ہی ہے اور پھر اس کو نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ آگے نکلتا ہے اور قرب قیامت اس کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا تو یہ پھر وہیں سے مغرب سے ہی واپس نکلے گا اس کو سجدہ کرنے کا اجازت نہیں ملے گی اپنے مستقر میں تو پھر وہ اس کے بعد وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ وہ کیا مت کی علامات پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا اسباب کو اس نے جمع کیا حتیہ حتا کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا وَلَدَ هَا تو اس کو پایا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ ایسی قوم پر تلو ہوتے لم نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِيهَا سِتْرَا کہ ہم نے ان کے لیے اس سورج سے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا قدالک ایسے ہی تھا وَقَدْ آحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا اور یقینا ہم نے جو اس کے پاس تھا اس کا علم کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا ثم اتبع السبابہ پھر اس نے اسباب کی پیروی کی یا اس نے سامان کو جمع کیا سامان لے کر چلا حتا اذا بلغ بين الصدين حتا کہ دو رکاوٹوں دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا وجد بينهما قوما ات اس کے پیچھے کچھ ایسی قوم کو پایا لا يقادون يفقهون قولا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں قالوا ترو نے کہا یا ذالقرنین ای ذالقرنین انا يأجوج ومأجوج مفسدون في کہ یاجوج اور ماجوج یقیناً زمین میں فساد با کیے ہوئے ہیں خرجہ کیا ہم تیرے لیے کچھ مزدوری اجرت طے کر دیں الا اس بات کی کہ ان تجعل بیننا صدہ کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے خالا اس نے کہا ماں مکنی فی ربی خیر کہ جس چیز میں مجھے میرے رب نے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہے فَاعِنُونِ بِقُوَّتٍ تو تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ مَبَيْنَهُمْ رَدْمَا میں ان کی اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید تم لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین ح کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا کالن پھوکو تو اس نے کہا پھونکو یعنی کہ آگ دھونکو بھڑکاؤ آگ کو حتہ اذا جلا نارا نہ کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا یعنی جلا جلا کے وہ لوہا آگ بن گیا تو اس نے کہا آتونی افریغ علیہ قطرہ میرے پاس لاؤ میں اس پر پگلا ہوا پیتل ڈالتا ہوں ان له نقبہ پھر یہ اس پر چڑنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ ہی وہ طاقت رکھیں گے اس میں کوئی سوراخ کرنے کی کالحاد رحمت من ربی کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے فرا جا ربی تو جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جاؤ دکا آ تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یا آ تو اس کو زمین کے برابر کر دے گا یعنی بالکل دیوار نسط و نابود ہو جائے گی وقان واضح ربی حق اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے وہ ترک نا وعدہ فی وادن اور اس ہم ان کے بعض کو چھوڑیں گے کہ بعض میں وہ موج کی طرح دوڑیں گے یعنی کہ ریلہ جس طرح جاتا ہے اس طرح ایک دوسرے کے اندر داخل ہوں گے بھاگتے ہوئے ادھر بھاگتے ہوئے ادھر جائیں گے وانوی کافی سور اور سور بے پھونکا جائے گا جمع جمع ہم ان کو مکمل طور پر جمع کریں گے وہ یوم کا فیری ناروا اور ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کر دیں گے اللذین كانت اعینهم في غطاء عن ذکری کہ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں وقانوا لا يستطيعون سمعا اور وہ سن ہی نہ سکتے تھے اپحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا دوست بنا لیں گے اپنا حمایتی بنا لیں گے انتنا جہنما نزولا یقیناً ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے قُلْ کہ دیجئے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں اللہ دین فی الحات دنیا وہ لوگ جن کی قابشیں دنیاوی زندگی میں زائے ہو گئیں وہ ہم یحسبون ان انہم اور وہ سمیت تھے کہ بے شک وہ اچھا کام کر رہے ہیں اولئک الذین کفروا بیات بی ربہم ولقائه یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا فحبتت اعمالہم تون کی اعمال رائیگا چلے گئے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن تو ہم ان کے لیے کے دن کوئی وزن قائم نہ کریں گے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفرو یہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کا بدلہ جہنم ہے واتقذو آیاتی ورسلیہ عزوا اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانتلہم جنات الفردوس نزلا یقینا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک صالح اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس بطور ہے خالدین ہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لا لاغ گونہ والا تو وہ اس سے پھرنا نہیں پائیں گے یعنی کہ ان کو اس سے نکالا نہیں جائے گا اس کو دور نہیں کیا جائے گا قل کہہ دیجیے لوکار لکلمات ربی کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائیں گے ولو جئنا بمثله مدد اگرچہ ہم اس اتنی ہی اور سیاہی لے آئیں قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یقینا میں ترتم جیسا ہی بشر ہوں میری طرح وہی کی گئی ہے انما واحد کہ یقیناً تمہارا الہ صرف ایک ہی علا ہے فمن عملاً صالحا تو جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ اس پر لازم ہے کہ وہ صالح اعمال کرے والا یو شرک بھی عبادت اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے